عقیدے کے معاملے میں مزید گفتگو ہمارے تین سلسلے جمعہ المبارک پہ ہمارے چل رہے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں ایک جس میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کا ہو رہا دوسرا جس میں ہم باطنی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں اور تیسرا جس میں ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں کچھ دوستوں نے اصرار کیا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات شروع کی جائے تو ہم نے سوچا یہی ہے کہ ایک ایک ہفتہ ایک ایک موضوع پر رکھ لیا جائے تو ایک ہفتہ مضامین قرآن پہ بات ہو جائے ایک ہفتہ باطنی بیماریوں پہ بات ہو جائے اس سے اگلا جمعہ جو ہے وہ عقائد پہ ہو جائے اس سے اگلا جمعہ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو جائے اور جب کوئی خاص موقع ہوں تو اس موقع کی مناسبت سے بیچ میں کچھ گفتگو ہو جائے ماہ ربیع الاول سے انشاء اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بھی کر دے ابھی ہماری گفتگو جو ہے وہ عقیدے میں آگے چلتے ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں کتابوں کے بارے میں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں تسلیم کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور حضرت موسا علیہ السلام کو شرف کلام سے نواز ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو حق پر سمجھتے ہیں درست سمجھتے ہیں اور تمام ملائکت حق پر سمجھتے ہیں درست سمجھتے ہیں تمام کتابیں اور صحائف جو نازل ہوئے ان کو حق اور درست سمجھتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آسمانی کتب ہیں اور صحائف ہیں اس میں تبدیلی ہو چکی ہے اور اب قرآن جو ہے وہی حقیقی اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہو سکی اور اگر کسی نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو وہ بات فوری طور پہ سامنے آ گئی ہے اور وہ بالکل سب کو معلوم ہے یہ کوشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی شروع ہو چکی تھی کہ قرآن نے چونکہ ایک چیلنج دیا کبھی ایک آیت بنا کے دکھا دو ایک سورت بنا کے دکھا دو تو کچھ لوگوں نے اس زمانے میں بھی کوشش کی اور ان کی جو کوشش ہے وہ آج بھی کتابوں میں درج ہے جس کو پڑھ کر انسان ہستا ہے اور اس زمانے میں بھی یہاں تک کہ جو کفار تھے انہوں نے بھی جب پڑھا تو خوب ہسے اور الٹا مذاق اڑایا کہ یہ تم نے کیا چیز بنا دی ہے آج بھی ہمارے پاس کچھ مکات بے فکر استقفر اللہ ایسے موجود ہیں جن کا نام اس میں آتا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں جس نے اللہ کے کلام میں تحریف کی اس کو ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں وہ طائب ہو جائے کلمہ پڑھ لے جو اصل قرآن مجید ہے اس کے ساتھ جڑ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر تسلیم کر لے اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے تو ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے وہ ہمارا بھائی ہوگا لیکن اگر وہ قرآن کی تحریف جانتا بھی ہے اور اس کے باوجود اس کو کہتا ہے کہ ایک قرآن ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں انشاءاللہ اللہ آج ہم نے ارادہ کیا ہے سب میں بیٹھ کے کہ تھوڑا سا موسم درست ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک عدد ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کریں گے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں قرآن میں تحریف کی جرت جو کی ہے وہ قادیانیوں نے کی ہے ہم قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتے بنیادی اس کی وجوہات دو ہیں اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں لیکن دو بڑی ہیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی دین کی تکمیل ہو گئی اللہ نے قرآن مجید میں آپ کو ختم نبوت کے مرتبے پہ فائز کر دیا اور آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی بار بار یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے کوئی بھی گروہ اگر آپ کے بعد کسی کو نبی ماننے پہ اصرار کرے گا اور پھر وہ کہے گا کہ ہم مسلمان مانا جائے تو ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں ہم اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں اسی طرح اگر کوئی گروہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کرے اور اس تبدیلی کو درست سمجھے تخلہ تو ہم اس کو بھی مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ یہ براہ راست اللہ کے کلام کے ساتھ چھیڑ شاڑ ہے اس یقین کے ساتھ کے پرانی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے صحائف میں تحریف ہو گئی ہے اس لیے اب قرآن مجید ہی اصل کلام ہے اللہ کا اور یہ اللہ کا کلام ہے ایک گروہ کسی زمانے میں آیا تھا تاریخ میں جس نے اصرار کیا کہ اس کو اللہ کا کلام ماننے کی بجائے اللہ کی مخلوق مانا جائے اللہ ہمارے ائماں نے ان کے خلاف بھی علمی جہاد کیا ہم بھی کھڑے ہیں یہ ہمارے نزدیک اللہ کا کلام ہے اور ہم ان تمام معاملات پر گواہی دیتے ہیں اور شاہد ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بنیادی ایمان کا جزو ہے اس کے علاوہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کہا ایسے تمام لوگ جو کعبہ کو قبلہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا اعتراف کرے جس کا آپ نے رد کیا اس کو رد کرے ان تمام لوگوں کو ہم مسلمان کہیں گے اور ان پہ ہم کسی ایک فیل کے معاملے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر سرزد ہوا ہے لیکن ہم ان کے لیے لفظ کافر کا استعمال نہیں کرتے اس کے علاوہ ہم شروع میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر ہم کسی قسم کا بحث مباحثہ نہیں کرتے اس کے علاوہ قرآن مجید میں ہم کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرتے اور ہم نے جیسے بھی کہا کہ ہماری گواہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے اس بات کو تھوڑا سا دیکھیں ذرا باریک لکھتا ہے اور اس کو سمجھانا ممکن بھی نہیں ہے صرف سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی جب بات ہوتی ہے تو قرآن میں وہ الفاظ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر وحی کیے اب اس کو اگر کاغذ پر تحریر کر لیا جائے اگر کوئی شخص کہے کہ یہ تو کاغذ ہے جلد ہے سیاہی ہے اس لیے اس کو تخلیق مانا جائے تو ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں اس کی تخلیق پہ ضد کرنا بحث کرنا یہ شدید گمراہی ہے اور ہمارے آئما میں خصوصا نم ذکر کریں گے امام احمد بن ہمبل رحمت اللہ علیہ. آپ نے کوڑے تک کھا لیے حالانکہ عمر بہت زیادہ تھی لیکن آپ نے علمی جہاد اپنا قائم رکھا کیونکہ اس وقت کا جو ہم تو خود ساختہ کہتے ہیں نہ ہم بنیا کو خلیفہ مانتے ہیں نہ ہم بنو عباس کو خلیفہ مانتے ہیں نہ ہم کسی اور کو کیونکہ ہمارے نزدیک خلفاء جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالے مبارک کے تیس سال بعد خلافت ختم ہو گئی اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ملوکیت ہے اور اس پہ آپ کا فرمان مبارک بھی موجود ہے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کوئی دلیل نہیں کی ضرورت ہمیں جب آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ آج تک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے جو مسلمان ہیں انہوں نے کبھی بھی اللہ کے کلام کو کلام کے علاوہ کچھ اور جاننا یا ماننا تسلیم نہیں کیا اسی طرح کسی اہل قبلہ کو یہ جو اہل قبلہ کے اصطلاح ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں جو کعبہ کو قبلہ تسلیم کریں اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے کو قبول کریں اور آپ کے رد کو رد کریں ہم ان کو اہل قبلہ کہتے ہیں تو اہل قبلہ کے گناہ کر جانے پر بھی ہم اس پہ کفر کا فتوہ نہیں لگاتے جب تک وہ شخص کسی کفر کے کام کو حلال نہ سمجھے اور اس کی بقاعدہ دلائل نہ دے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بالکل خالص سچے ایمان والا نیک اور پھریزگار شخص جب گناہ کرتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس کو نقصان نہیں ہوتا چونکہ وہ بہت نیک پرہیزگار ہے تو یہ بات غلط ہوگی ہاں جو تھوڑا بہت دنیاوی نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ ہوا لیکن اللہ کے اذن و توفیق سے اس کو توبہ نصیب ہو گئی اس نے توبہ کر لی اس سے اس کا گناہ صاف ہو گیا مگر جو نقصان ہے وہ ہوتا ہے اس کی مثال ہم پہلے بھی دے چکے کہ شراب نوشی حرام ہے ایک شخص شراب نوشی کی وجہ سے بیمار ہو جائے اس کا جگر تباہ ہو جائے اس کی آنتے تباہ ہو جائیں اس کا میدہ جو ہے وہ گل سڑ کے ختم ہو جائے وہ توبہ استغفار کر لے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ظاہر ہے کہ اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن نقصان تو اس کو ہو گیا اگر آپ یہ سمجھیں ہم یہ سمجھیں کہ ایسے ہر شخص کو توبہ کے بعد فوری طور پہ اس کا بگڑا جگڑ ٹھیک ہو جائے گا اس اس کی درست درست ہو ہو جائیں گی اس کا میدہ درست ہو جائے گا تو یہ بات ضروری نہیں ہے کوئی سینکڑوں میں ایک یا دو پہ اللہ کا اذن و توفیق ہو جائے اور موجزہ ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے ورنہ نقصان گناہ کا نیکوں کو کار جو ہیں پرہیزگار جو ہیں ان کو بھی ہوتا ہے اور ہم ان پہ کفر کا اس لیے فتویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ چونکہ وہ الرحمن ہے رحیم ہے غفار ہے ستار ہے تو ہم امید کرتے ہیں یقین کی حد تک کہ اللہ ان کو معاف فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخلے کی اجازت دے دے گا لیکن یہ ہماری امید ہے یقین کی حد تک ہم کسی کو خود سے یہ نہیں کہتے کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے. ہمارے آئیمہ نے اس بات سے سختی سے منع کیا یہ یہ اگر سکتا سکتا ہے تو یہ اللہ کہہ سکتا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا یہ جنتی ہے کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ دیکھو جنتی جا رہا ہے اس طرح کی گفتگو لیکن اس کے علاوہ کسی بھی امتی کو دین ہمارا حق نہیں دیتا کہ ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے کیا پتہ جس کو ہم جہنمی کہہ رہے ہیں بے شک عمر کے آخری دون میں وہ ایسی سچی توبہ کر لے کے اللہ اس کی ساری سلیٹ صاف کرتی اور کیا پتا جو ساری عمر نیک پرہیز گاہ رہا خلوص کے ساتھ اللہ کے آگے اس نے اپنا وقت گزارا لیکن کوئی پتہ نہیں کہ عمر کے آخری حصے میں ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے ساری عمر کی ریاضت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے اور وہ شخص جہنمی ہو جائے اس میں ہم واقعہ سیرت النبی سے لے کر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے اندر ایک صاحب بڑی بے جگری کے ساتھ جہاد کر رہے تھے یہاں تک کہ صحابہ نے کہہ دیا کہ دیکھو کیا زبردست طریقے سے جو ہے یہ جہاد کر رہا ہے اور پھر وہ بہت بری طرح زخمی ہو گئے صاحب اور اتنی بری طرح زخمی ہو گئے کہ ان سے عذیت صحیح نہیں گئی تو انہوں نے اپنی ہی تلوار سے اپنی جان لے لی یعنی خودکشی کر لی اب حزیر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ جہنمی ہے اسی لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنتی کہیں کتنا ہی نیک پرہیزگار دیکھے کیا پتا ہمارے سامنے نیک پرہیزگار ہے دیوار کے پیچھے کیسے کیسے خدا نخواستہ تفر اللہ حرام کام کرتا ہو یا کسی کو ہم جہن کہہ دے اور وہ اپنے زندگی میں کوئی ایسے کام کر جائے کہ اللہ وہ سارے افعال اس کے معاف فرما دے جس کی وجہ سے ہم اس کو جہنمی سمجھ رہے تھے اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ظاہر کی بنیاد پہ کہ کون جنتی ہے جہنمیہ ہے یہ بہت بڑی غلطی ہو پھر گناہ کے باوجود عذاب سے اطمینان حاصل کرنا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے تو معاف کر دے گا یا اس کی معافی سے مایوسی یہ دونوں چیزیں ہمارے اما نے لکھی ہے کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہیں اور جو اصل ایمان ہے اور جو اہل قبلہ کی راہ ہے جو حق راہ ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی حالت ہے امید اور نا امیدی کی درمیانی حالت ہے کیونکہ جب درمیان میں انسان ہوتا ہے تو جب وہ کرتا ہے تو اسے خوف آتا ہے وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اور جب وہ اچھے کاموں کی طرف جاتا ہے تو بھی اللہ سے وہ توبہ کرتا ہے کہ کہیں مجھ میں تکبر نہ آ جائے کہیں مجھ کے اندر کوئی میں نہ شامل ہو جائے کہیں اس میں ریا نہ شامل ہو جائے تو دونوں کی درمیانی حالت اس لیے ایسے لوگ جو گنا وہ ہمارے یہاں آج کل تو بڑے بڑے کلام پڑھے جاتے ہیں حافظ میں اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں کو بھی ہدایت دے سننے والوں کو بھی ہدایت دے پڑھوانے والوں کو بھی ہدایت دے کہ جس کے اندر اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس امید پہ میں گناہ کیے جا رہا ہوں کہ تو نے معاف کاری دینا ہے دینا جناب ویسے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے مطابق دیکھنا ہے ہمیں اپنے فہم پہ نہیں چلنا ہے ہاں وہ معاف کر سکتا ہے لیکن اس کو معاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا لیکن اس امید پہ ہم لگے رہے ہیں. یہ بھی بڑی زیادتی ہے یہ غلط ہو جائے گا اور ہمارے آئمہ کہتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے کہ کہیں روز قیامت دائرہ اسلام سے خارج نہ اٹھائے جائیں ہم پھر بندہ جو ہے وہ ایمان سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک ان تمام چیزوں کا انکار نہ کر دے جن کو رد کرنے سے انسان اسلام سے داخل ہوتا ہے اسلام میں اور ان تمام چیزوں کو تسلیم نہ کر لے جن کو ماننے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی چند باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھے ہمیں بڑا محتاط ہو کر رہنا ہے ہم آپ سب نے سنا کے پل سرات سے گزرنا ہوگا ہمارے آئما نے یہ بھی کہا کہ پلسرات سے گزرنا ہوگا وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ دنیا بھی ایک طرح کا پلسرات ہی ہے کہ اس کے اندر بھی ہم ایک بہت باریک سا پل ہے جس پر سے گزر رہے ہیں جس کے ایک طرف جہنم ہے اور دوسری طرف بھی جہنم ہے ہمیں اس پر رہنا ہے تھوڑا بہت ادھر اور ہونے سے اگر کوئی کوتاحیاں ہو رہی ہیں ہمیں معافی مانگنی ہے سجدہ کرنا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے آئندہ کے لیے بچ سکیں تو اللہ تعالیٰ ہم از توفیق بخشے کہ ہم ان تمام چیزوں سے معاملات سے خود کو بچا کر رکھے آمین رسول اللہ علیہ خیر ہی سیدنا و مولانا محمد ہی اجمائن بے رحمت